نہیں نہیں یہ اصل میں کہ مال بیچنے کا مسئلہ تو یہ کہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ اس میں عیب ہے پھر تو آپ نہیں چھپا سکتے اور بالکل مطلق ہے کہ بھائی آپ دیکھ لیں جو کچھ ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھا ہوا لیکن اگر مال میں عیب آپ جانتے ہیں اس کو ایب دار مال کے عوض میں بیچا جائے خود امام اعظم ابو ہنی فرود اللہ کی سیرت کا ایک واقعہ ہے ایک آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو تھان میں کوئی نقص تھا ملازم کو معلوم نہیں تھا امام آزم کو معلوم وہ جب گئے تو ان کے ملازم نے اس کپڑے کو اسی دام میں بیچ دیا جو اچھا کپڑا ہوتا امام اعظم نے پوچھا کہ یہ تھان کا کیا ہوا کا سا میں نے تو بیچ دیا کہا کس دام میں بیچا جو عام کپڑوں کے دام اسی دام میں بیچ دیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امام اعظم کتنے کا بیچا سو روپے کا تو سو روپیہ اپنی مال سے صدقہ کر دیں کیونکہ اب اس کو تو ڈھونڈنا ممکن نہیں جو سامان لے کے چلا جائے مسئلہ تو یہ ہے کہ اسے ڈھونڈ کر لائیں اور اس کو پیسے دیں جو کچھ آپ نے اسے سے لی تو امام آزم ابو حنیفہ کا تقویٰ یہ تھا کہ آپ نے پورے دن کی آمدنی صدقہ کر دیں آ, تاکہ کوئی حرام ناجائز جائز پیسہ میرے مال میں نہ شامل ہو جائے تو عیب بتا دینا چاہیے اور جب عیب ہو کپڑے میں تو وہ عیب دار کپڑے کے دام میں بکنا چاہیے اور پوچھ ہو گیا